و جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وقت کی تنگی کی بنا پر اور نماز کے اوقات جلدی ہو رہے ہیں اس کی بنا پر وقت کے اندر کچھ تبدیلی کی گئی تھی اور یہ ہفتہ اور آنے والا ہفتہ چار بیس پر درس کا آغاز ہو جائے گا اور ہمارے شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں شیخ سے کہنا چاہوں گا کہ آنے والے درس میں چونکہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے جیسی وقت شروع ہو میں شیخ سے کہوں گا کہ اپنے درس کا آغاز کر دیا کریں تاکہ زیادہ زیادہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ وقت لینا بھی مناسب نہیں رہتا ہے اس لیے میری شیخ سے گزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں درس کا وقت شروع ہو جائے تو شیخ اپنے درس کا آغاز فرما دیا کریں جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ تو پھر گفتگو ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ شیخ افات فرمائے اور شیخ محترم سے اللہ رب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 الله عليه بدعة بدعة تعلیٰ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ علم نازل کیا جو کہیں اور سے انہیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق کامل رہنمائی موجود ہے عقائد عبادات اخلاق معاملات اور زندگی کے تمام آداب اس میں ذکر گئے. اس میں جنت جہنم کی باتیں ہیں انسان کے لیے اس کے ماضی حال اور مستقبل کے اعتبار سے رہنمائی موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی اس کتاب کی توبی و تفہیم کی اس کی تشریح کی نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے عمل سے بھی لہذا کامیاب انسان وہ ہے جو قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے اور قرآن کریم کی تعلیمات کی عملی تطبیق میں اور اس کے صحیح فہم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑا رہے مزید یہ کہ قرآن و سنت کے عمل کے اعتبار سے اس کی عملی تطبیق کے اعتبار سے صلف کے تعمل کو بھی دیکھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آیات کا احادیث کا کچھ ایسا مطلب لے لے جو امت میں کسی نے بھی نہیں لیا تو یہ دروس اسی مقصد کے تحت منعقد کیے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو علم اور جو باتیں دین کی بتائی گئی ہیں جو زندگی کے گہرے اصول دیے گئے ہیں اور اپنے قلب کی اس کے لیے جو مواد میسر کیا گیا ہے ان احادیث سے ہم واقعی اپنی ایمان اور اپنے اخلاق کی تکمیل اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کریں لہذا ایک مسلمان کی سعادت یہ ہے کہ وہ قرآن سنت سے جڑا رہے یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے پہلی چیز ہے جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے باب, ال... آ... باب الزہدی والورع میں جو احادیث ہم دیکھ رہے تھے ان میں آج ایک بہت ہی اہم حدیث اس کا مطالعہ آج ہم کریں گے جو دین کا ایک بہت اہم ستون کہیں یا بہت اہم بنیادی بات جس کو کہیں جس کے بغیر ایک انسان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے اس حدیث میں بہت اہم باتیں بیان کی گئی ہیں. یہ باب بابد باب, باب, باب الورا کی حدیث نمبر آٹھ حدیث کے الفاظ ہیں و وعن آبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا يعنی رواہ الترمذی وقال حسن حریث حسن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہوں ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو یا جو اس کے لیے اس کی زندگی میں اہمیت کی حامل نہ ہو اس کی تفصیل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس حدیث سے متعلق امام السنانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حد الحدیث من ام الاقوال النبویہ ام الاقوال الاقال کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب الکلم سے ہے ایسی حدیث ہے جس میں ایک مختصر سے جملے میں اتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ زندگی کے بہت سارے مسائل کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں اور یوم الاقوال والافعال اور نہ صرف یہ حدیث اقوال کو شامل ہے بلکہ افعال کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے یعنی اس حدیث کے زمرے میں اقوال و افعال دونوں آتے ہیں. انسان یا تو بولتا ہے یا تو کرتا ہے اس کو ہم قول و عمل کہتے ہیں لہٰذا یہ حدیث انسان کے قول و عمل سے متعلق ایک بہت اہم اصول اس کو دیتی ہے اور یہ جواب ملکلم میں سے ہے جوام الکلیم ان حدیث کو کہتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ بیان کیا جس میں بہت ساری چیزیں سمیٹ لی جا سکتی ہیں تو یہ ایسی حدیث ہے بلکہ بعض جیسے ابوداؤد رحم اللہ نے کہا کہ پورے دین کا مدار چار حدیثوں پر ہے ان چار حدیثوں میں سے ایک حدیث انہوں نے یہ بھی بیان کی ہے من حسن نے اسلام المر ترک ہو مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہیں ہمارے اپنے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جو لغویات میں سے فضولیات میں سے بے فائدہ ہیں جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جن سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے مزید بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ آدھا دین ہے اس حدیث میں آدھا دین ہے اس لیے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے معمورات اور منحیات کچھ کرنا ہے کچھ سے بچنا ہے یہ حدیث ان چیزوں سے متعلق ہے جن سے انسان کو بچنا چاہیے ایک نجب الرحم اللہ فرماتے ہیں احسان السلام حدیث میں کیا کہا گیا ہے من حسن اسلام المر تر کو مالا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات بیان کی گئی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا مسلمان بنے چاہے عملا وہ کر پائے یا نہیں کر پائے لیکن دل میں تمنا ضرور ہوتی ہے کہ وہ اچھا مسلمان بن کر جیے اور اچھا مسلمان بن کر بنے اس کو کیا کرنا چاہیے اسلام کی اچھائی کس چیز سے ہے بلکہ نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو زندگی بہتر کب بنتی ہے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احسان الاسلامی تو فرو اسلام کی اچھائی اسلام کا اچھا ہونا احسان احسنا سے ہے بہتر کرنا بہتر بنانا بلائی کرنا اسلام کو بہتر بنانا کیسے ہوتا ہے کہتے ہیں توفس بھی معنی دو معنی اس میں آتے ہیں اس کی تفصیل میں دو معنی جمع ہو جاتے ہیں ہوما بھی ہی اور دوسرا کہتے ہیں وجنا بھی ہی کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں کیا ہیں ایک یہ کہ انسان جو چیزیں اس پر واجب ہیں تو ان کو پورا کرے جو حکام اللہ تعالی نے دیے ہیں توحید کا حکم دیا اللہ تعالی نے اسی طرح سے نماز کا دیا زکوٰۃ کا دیا یا لوگوں کے حقوق اس پر عائد کیے حلال و حرام کے اعتبار سے اس کو بتایا کہ حرام کو چھوڑ کر حلال کا اہتمام کرنا ہے تو جتنے احکام اللہ نے دیے کہ کیا کرنا ہے جو اس پر واجبات ہیں ان واجبات کو پورا کرنا ایک چیز ہے دوسرا وجتنابی محرماتی ہی اور دوسرا یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کی بھی چیزوں کو چھوڑے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امت کے کمال میں یا امت کی خیریت یہ امت بہترین امت ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی نے کیا بنیاد بتائی کیوں بہترین امت ہے تمون ابل معروف ہی و دو کام ہیں یا تو معروف ہے یا تو منکر ہے زندگی کے افعال و اقوال انسان دیکھے بولنے کی باتیں یا کرنے کے کام یا تو معروف ہوگا یا تو منکر ہوگا معروف کا حکم دیتی ہے یہ امت دوسروں کو معروف کے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ تنہا نان المنکر اور منکر سے منع کرتی ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ایک تو یہ کہ اس کو کچھ کرنا ہے دوسرے یہ کہ اس کو کچھ چیزوں سے بچنا ہے کرنے کے اعتبار سے یا تو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کا کرنا لازم ہے یا پھر ایسی ہوں گی جن کا کرنا بہتر ہے نہ کرنے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا چھوڑنا لازم ہے ورنہ گناہگار ہوگا یا پھر ایسی چیزیں ہوں گی جن کا چھوڑنا بہتر ہے کیونکہ ان کا عادی ہونے کی وجہ سے وہ اور بری چیزوں کی طرف جا سکتا ہے تو کہا کہ یعنی اس انسان کا اسلام اچھا بنے بہتر بنے وہ عمدہ بنے اس لیے کہ اسلام تو اچھا دین ہے لیکن اسلام جب زندگی میں انسان کے آتا ہے انسان جب اسلام پر چلنے لگتا ہے تو یا تو وہ اچھے طریقے سے چلتا ہے یا پھر اچھے طریقے سے نہیں چلتا ہے تو ہر انسان کا اپنا اسلام کیسا ہے وہ اچھا بنانے کی کوشش کرنا کیا ہے اس لیے کہ حدیث میں نے اسلام علم آدمی کے اسلام کی اچھائی کیا ہے تو اچھا بنانا دو اعتبار سے ہوگا یا تو بے اقمالی واجب ہی وہ بھی محرماتی ہی کمال درجے میں یعنی سب سے لازم چیز اس پر یہ ہے ایک احسان جو لازم ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے واجبات کو پورا پورا ادا کرے اس میں کوئی کوتاہی ہی نہ کرے اکما لی واجبات یہ واجبات کو کمال درجے میں ادا کرے دو محرماتی ہی اللہ کی حرام کی بھی چیزوں سے بچے جو جو جو چیزیں اللہ نے حرام کی چاہے شرک ہو چاہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بغاوت ہو یا پھر اسی طرح سے حقوق لوگوں کے ادا نہ کیے جائیں ان کے حقوق مارے جائیں ظلم ان پر کیا جائے یا اس طرح سے بد اخلاقیاں ہیں جھوٹ ہے اور اس طرح سے غیبت وغیرہ جتنی ہیں قولی اور عملی برائیاں ہیں ان سے بچنا تو کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو جن سے آدمی کا اسلام اچھا بنتا ہے فتح الباری میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چون الباری دو ہیں ایک ابن حجر کی ہے اور دوسری ابن رجب کی ہے جو مکمل نہیں کرتا ہے حدیث میں آیا کہ آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا ہے لا یعنی کا کیا مطلب ہے ملا علی قاری کہتے ہیں مرقات میں جو مشکات کی شرح ہے کہتے ہیں ائی ما لا موہ ولا علی کو بھی و فعلا و و فکر کہتے ہیں کہ لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مقصود اور ارادے میں نہ ہو جس کا ارادہ کرنا مناسب نہ ہو لا ہو جس کی اہمیت اس کی زندگی میں نہ ہو جو قابل قصد نہ ہو وہ اللہ علی کو اور جو اس کے لائق نہ ہو یعنی اس لائق نہ ہو قلاً وہ فعلاً نہ غرن و فکراً نہ فکر و نظر کے اعتبار سے وہ عمل لائق ہو نہ قول و عمل کے اعتبار سے وہ لائق ہو نہ اس کا سوچنا مناسب ہو نہ اس میں غور کرنا مناسب ہو نہ اس کا بولنا مناسب ہو اور نہ اس کا کرنا مناسب ہو جو نامناسب چیزیں ہیں ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنا اسلام کی خوبی ہے کہتے ہیں فا حسن الاسلامی عبارت الکمالی کہا کہ حسن اسلام یہ عبارت ہے انسان کے اسلام کے کمال کے اعتبار سے یعنی ایک آدمی اسلام کو اچھا بنائے کا مطلب کیا ہے اپنے اسلام کو کامل کرے اپنے اسلام میں بہتری سے بہتری سے بہتری لائے اس کے کی لیے کیا ہے صرف کرنے کے کام کرنا نہیں ہے چھوڑنے کے کاموں کو چھوڑنا بھی ہے لیکن صرف لازم چھوڑنے کو چھوڑنا نہیں بلکہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑنا جو اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں خلل پیدا کرتی ہے اس کو اللہ سے دور کرتی ہے آخرت کے بارے میں غفلت میں ڈالتی ہے اس کے فرائض میں رکاوٹ بن سکتی ہے بلکہ اس کے لیے خلاف اولا ہیں ایسی چیزوں کو چھوڑنا بھی اس کے لیے بہتر ہے اس کے اسلام کے کمال میں سے ہے کہتے ہیں کہ وہ حقیقت و مالا یعنی جو الحیتی دینی ہی وہ دنیا یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہتے ہیں کہ مالا یعنی ہی جو حدیث میں کہا گیا ہے جو اس کے لیے بے فائدہ ہوں کا مطلب کیا ہے یا جس سے اس کا تعلق نہ ہو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں کہ جس میں جس کی انسان کو احتیاج نہ ہو جو انسان کے لیے ضروری نہ ہو دنیا میں اور دین کے معاملے میں کچھ چیز ایسی جو انسان کے لیے دنیا میں ضروری ہے تجارت کرنا ضروری ہے اب تجارت کرنا ہے تو تجارت کی معلومات ضروری ہیں اسی طرح سے انسان کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے اور آگے اس کو سماج میں اپنی ذمہ داری نبھانا ہے اور اپنے لیے کمائی کرنا ہے تو اس کے لیے اس سائنس کی کتابیں پڑھنا ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنا تو ظاہر بات ہے یہ اس کی دنیا سے جڑا ہوا ہے یہ اس کی دنیا سے جڑا ہوا ہے مثلا اس کو گاڑی چلانا ہے تو دنیا کے لیے بھی چلائے گا اور دین کے لیے بھی مسجد تک جانے کے لیے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے یا کسی اعتبار سے کہیں پہنچنے کے لیے تجارت وغیرہ تو اس کے لیے گاڑی سیکھنا بھی ضروری جو چیزیں انسان کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہوں دنیوی اعتبار سے یا پھر دینی اعتبار سے مثلا علماء کے مجالس میں بیٹھنا جن کے ذریعے سے وہ یعنی علم حاصل کرے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اپنی عبادات کی اور حقوق کی اور زندگی کے معاملات حلال و حرام کے اعتبار سے معلومات حاصل کرے ضروری ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی جو دین کے اعتبار سے ضروری نہیں ہیں تو ایسی چیزیں جو نہ دین میں فائدہ دیتی ہوں نہ اس کی دنیا میں فائدہ دیتی ہوں نہ اس کا دین اس سے جڑا ہو نہ اس کی دنیا اس سے جڑی ہو تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ انسان کے دین کے حسن اور اس کے دین کے کمال میں سے یعنی اس حدیث میں کیا چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے من حسن اسلام المر اترک مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کی غیر مقصود چیزوں کو چھوڑ دیں دیکھیں ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے کیا فرمایا انفرادی سطح پر وما خلق الجنس اللہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا بہترین بندہ بنے اللہ کا بندہ بن کر جئے جی. شیطان کا بندہ نہ بنے خواہش کا غلام نہ بنے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنے اپنے آپ کو پست کر کے اللہ کو راضی جی کرے اللہ کی شریعت کے مطابق ہے یہ اس کا مقصد حیات ہے اب جتنی چیزیں چیزیں یا تو یہ ہوں گی کہ وہ اس مقصد میں مددگار رہوں گی یا پھر اس مقصد سے اس کو دور کرنے والی ہوں دو ہی قسم کی چیزیں ہوں گی یا تو وہ ایک تو وہ فی نفسی مقصد جیسے نماز لیکن پھر کچھ چیز ایسی ہوں گی جو اس مقصد میں مددگار ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ الارم اپنی لگا کر سو رہے ہیں وہ جو گھڑی آپ نے خریدی یا موبائل فون آپ کا ہے جس میں الارم آپ نے لگایا ہے. یہ کام آپ کو فجر کے لیے اٹھا رہا ہے تو اب یہ کیا ہوا اس مقصد میں مددگار ہے لیکن وہی موبائل فون اور اس میں رات میں دو تین بجے تک فضولیات دیکھتے بیٹھنا یہ آپ کی فجر میں رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے اور ایک کام چھوڑنا ہے مقصد کے اعتبار سے کچھ چیزیں مددگار ہوں گی اور کچھ چیزیں اس مقصد میں رکاوٹ بنے گی اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی چیزیں جو مقصد میں مددگار ہوں نہ ہوں ایسی چیزوں کو آدمی چھوڑ دے جو رکاوٹ کو میرے کوئی کام کی چیز نہیں ایک آدمی راستے سے چل رہا ہے کیا وہ ہر کاغذ اٹھا لیتا ہے آپ دیکھیے راستے میں کاغذ گرا ہوا ہے کوئی بس اٹھاتا چلا جا رہا ہے کیا مقصد اس سے کوئی آ کر پوچھ بھی کیوں کر رہے آپ بس ایسی ایسی ہاں اگر کوئی اس کو کوئی ایسا کاغذ دکھائی دے جو جس پر اللہ کا نام ہے جس پر کوئی آئےت ہے یا حدیث ہے تو اٹھا لے میرے رب کا کلام ہے میرے رب کا نام ہے اس پر تو یہ مقصود ہے مطلوب ہے اللہ کے شاعر کی تعزی کرنا لیکن بس یوں ہی کاغذ پڑا ہوا ہے ٹکٹ پڑے ہوئے ہیں راستے پر اور ٹکٹ اٹھاتا چلا جا رہا ہے کیا ہے اس پہ مان لیجیے کوئی پتھر گرا ہوا ہے اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا کیوں کیا ایسا کسی کو ٹھوک کر لگے اندھیرے میں مقصود ہے لیکن بس کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے صفائی کا بھی مقصود نہیں بس اٹھاتا چلا جا رہا ہے تو ایسے آدمی کو ہم کہیں گے کہ جاہل ہے یہ ایسا کام کر رہا ہے جو ابس ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسی جتنی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے مقصد میں مفید و مددگار نہ ہوں ایسی چیزوں کو چھوڑنا یہ اس کے اسلام کی خوبی اور اس کے اسلام کے کمال میں ہے اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے فضول چیزیں چھوڑ دے تیرا اسلام بہتر بنے گا تو کہا کہ وہ حقیقت مالا یعنی مالا جو الہ ضرورت دینی ہی وہ دنیا ہوں. دینی یا دنیاوی ضرورت جس چیز کی نہ ہو اور انسان کو اس چیز کی احتیاج نہ ہو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے تو مرقات الم میں میں جلسات اور سفر نمبر تین ہزار چالیس پر یہ بات انہوں نے کہی ہے ابن رجب رحم اللہ کہتے ہیں وہ ادا حسن الاسلام اختبا تر کا مالا یعنی ہی ہو جب آدمی کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے جب آدمی کے اسلام میں کمال پیدا ہو جاتا ہے بعض علماء نے کہا کہ حسن اسلام سے مراد کیا ہے حسن اسلام سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا استہوار رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبری آئے انسان کی شکل میں اور پوچھا وہ عن احسان مجھے احسان کے بارے میں بتائی ظاہر بات وہ دین ہی کا احسان پوچھ رہے ہیں تو کہا کہ کیا کہا عبد اللہ کا تارا فعل تک تارا ہو فعل یا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے یعنی تجھے یہ استہوار ہونا چاہیے کیفیت ایسی ہونی چاہیے عبادت میں گویا کہ بالکل اللہ کے مشاہدے کے ساتھ عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے اللہ کو دیکھ کے کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت کیسی ہوگی تو ایسی کوشش کر کے تیری عبادت ایسی ہو اگر یہ تو نہیں کر سکتا ہے تو پھر کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ تجھے اپنے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے تو یا تو رغبت والی عبادت ہو یا پھر رہبت والی عبادت ہو انسان اپنے بارے میں ڈرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے یہاں پر یہ بتایا گیا تو علماء نے کہا کہ جب انسان کو اس بات کا استحال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا یہ ادنا درجہ ہے اگر یہ استحال ہو جائے گا اگر اللہ کو دیکھنے کا اس کے پاس جیسے اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے جیسی کیفیت ہو ایسا انسان اللہ کے غیر میں مشغول نہیں ہوگا خصوصاً ایسی چیزوں میں جو اللہ سے اسے غافل کریں وہ ہمیشہ اپنے رب سے قرب کے وسال اختیار کرے گا وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے اللہ سے اور قریب ہو لیکن جو آدمی کم سے کم ٹھیک ہے اسے یہ استعمال نصیب نہیں ہوتا ہے تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور میرے اقوال کو سن رہا ہے تو علماء نے کہا کہ اس میں حیا پیدا ہوگی کہ میں کیسے غلط بات بولوں میں کیسے غلط کام کروں تو اس کے اقوال اور افعال میں سے نہ صرف یہ کہ محرمات نکل جائیں گے کیونکہ اللہ کی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے احساس کے ساتھ وہ گناہ کیسے کرے گا بلکہ اس کے افعال و اقوال میں سے اللہ کے یاد کی وجہ سے اللہ کی یاد اور استحال کی وجہ سے وہ چیزیں بھی نکل جائیں گی جو اللہ سے غافل کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو رہا ہے تو حیا کی وجہ سے وہ برائیاں چھوڑنے والا بنے گا بلکہ غیر ضروری چیزیں بھی چھوڑ دے گا کیونکہ اس کو احساس ہوگا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو یہاں پر حسن اسلام میں یہ پہلو بھی ہے کہ بندہ اگر احسان کی کیفیت اس کو نصیب ہو تو پھر وہ انسان فضولیات کو چھوڑ دیتا ہے ابن راز رحم اللہ فرماتے و ادا حسن السلام جب آدمی کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے اس کے اسلام میں احسان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایک قداتر کمالا یعنی کلو اس کا تقاضی ہو جاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو مقصود نہ ہو جو مقصود نہ ہو اس کو سمجھنا ہے باغ کہتے مین المحرمات و المشتبیت کہتے ہیں چاہے وہ محرمات ہوں یا مشتبہ چیزیں ہوں شک والی جسے ہم دیکھ چکے ہیں یا مقروحات ہو جو نا آپ پسندیدہ ہیں حرام تو نہیں لیکن چھوڑنا بہتر ہے اور ایسی مباح چیزیں جائز تو ہیں لیکن بندے کو اس کی ضرورت نہیں ہے جائز تو ہیں لیکن بندہ ان کا محتاج نہیں ہے ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنا یہ اسلام کی خوبی کا تقاضا بن جاتا ہے فقین اللہ اللہ یعنی المسلم یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی مقصود نہیں ہوتی ہیں حرام اس کا مقصود ہے مشتبہ اس کا مقصود ہے یا مکروس کا مقصود ہے نہیں اسی طرح سے وہ چیزیں بھی اس کی زندگی کا مقصد نہیں جن کا اس کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں کیوں مقصود بنا ہے اس کو کوئی کوئی یاد میں اسی گاڑی میں بیٹھ گیا کسی کہاں جانا ہے کہیں بھی نہیں جانا ہے تو کیوں بیٹھے اس گاڑی میں بس یوں ہی کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے بے وجہ کسی بھی گاڑی میں سوار ہو جائے بے وجہ کسی بھی راستے پر چلنے لگے کہیں جانا ہے آپ کو نہیں آپ کو صحت بنانا ہے نہیں بس یوں ہی چل رہا ہوں بے وجہ تو ایک انسان کوئی کام یوں کیوں کرے اس طرح سے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو نہ صحت اس کی مقصود ہے نہ منزل پہ پہنچنا مقصود ہے ٹھیک کیوں کر رہا ہے تو یہ تو کہتے مسلمان ایسے کام نہیں کرتا ہے جو فضول ہو۔ جو بے مقصد ہو کیونکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہتے ادا کم الا اسلام ہو وہ سان کہ جب انسان کا اسلام مکمل یا کامل ہو جائے اور وہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے کہتے ہیں کہ فَإنَّ كُلَّهُ لا یعنی اللہ یہ چیزیں مسلمان کا مقصود نہیں ہوتی ہیں مسلمان ان کا ارادہ نہیں کرتا ہے ان کی رعایت نہیں کرتا ہے ان کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے کب جب ادا کم الا اسلام ہو وہ بلغا دورا احسان جب اسلام اس کا کامل ہو اور اسلام کے کمال کے بعد درجات ہیں نا اسلام کے اسلام ہے دین کے درجات تین ہیں مراتب تین ہیں حدیث جبریل میں تین باتیں آئی ہیں پہلا سوال اسلام کیا ہے اس سے اوپر کا مرتبہ ایمان کیا ہے اس سے اوپر کا مرتبہ احسان کیا ہے تو احسان اسلام کے کمال کا نام وہ اسلام ہی نہیں لیکن اسلام کا اعلیٰ مرتبہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے تو انسان کا اسلام کامل ہو رہا ہے اس کو احسان کا مرتبہ نصیب ہو رہا ہے اس کی علامت کیا ہے یا اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ اور اللہ کے قرب کے وسائل میں مانے ہوں یا خلل پیدا کرتے ہوں ایسی تمام چیزیں جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہوں لا یعنی اس کو کہیں گے جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے جلد ایک صفحہ نمبر دو سو اناسی پر یہ بات کہی ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ کہتے ہیں وہ معنی یعنی یعنی ہی کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دی جن سے اس کا کوئی مطلب نہ ہو مطلب نہیں کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں ان نہ مقصدی ہی وہ مطلوبی یعنی ایسی چیزیں جو اس کا مقصد اور اس کا مطلوب نہیں ہے تو لا یعنی ہی سے مراد یہ ہے شدت الحتمام بشئی عنایہ کس کو کہتے ہیں شدت کے ساتھ کسی چیز کا اہتمام کرنا ایسی چیز جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دے یوقا النا ہو یعنی ادہ و طلبا عربی زبان میں انا یعنی ہی کب کہا جاتا ہے لا یعنی ہی جو لفظ آ رہا ہے یہاں پر کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے اور یہ حدیث بہت اہم ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ آدھا دین اس میں آ گیا زندگی میں بندے کے یعنی دینی اعتبار سے یہ آدھی چیزیں اس میں آ گئیں کہتے ہیں کہ آنا ہو یا نہیں ادہتم و طلبا ہو جب آدمی کسی چیز کا پختہ ارادہ کرے اہمیت کے ساتھ اور اس کو طلب کرے تو کہتے ہیں کہ آنا یہ اس کا مطلوب ہے اس کا مقصود ہے یہ اس کا آ, اس کی مراد ہے وہ چاہتا ہے کہ ولیس المراد انه يترك ما لا عنايه له به ولا اراده بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع والاسلام اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے یعنی کوئی आदमी कहे کہ آدمی ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خواہش کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے نفس کی ترغیب کی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ اس کا کوئی مطلب ہے یا نہیں یا پھر شریعت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ خواہش کی بنیاد پر نہیں شریعت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑے گا مثلا کوئی آدمی راستے پر دم توڑ رہا ہے اور پانی مانگ رہا ہے آپ کا میرا کیا مطلب اس سے اور آپ نکل گئے تو کیا یہاں آپ اس حدیث کا استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی نہ جان نہ پہچان میں کیوں اس کے لیے کوئی اس کو پانی پھیلاؤں میرا کیا مطلب اس سے میرا کیا فائدہ اس سے تو یہ آپ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں طے کر سکتے بلکہ آپ کو دین کے بنیاد پر یہ طے کرنا پڑے گا خصوصاً جبکہ وہ مسلمان ہوا نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر کلے جا رکھنے والے پر احسان کرنا انسان کے لیے نیکی ہے اس میں صدقے کا حاجر ہے ایک ایک یعنی ایسی عورت جو ذناکار یا بدکار عورت ہے اس نے کتے کو پانی پلایا اس نے یہ نہیں سوچا میرا اس کا کیا مطلب ہے میرا کتا تو ہے نہیں اور میں کیوں اس کو پلاؤں مجھ کو کچھ ملنے والا تو ہے نہیں تو کیا یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ میرا سے کیا تعلق ہے نہیں یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت نے ہمارا تعلق کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے اگر اس کو ہم پانی پلاتے ہیں اس کتے کو یا اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک انسان کو اگر ہم پانی پلاتے ہیں چاہے وہ پہچان ہماری اس سے ہو یا نہ ایسے انسان کو پانی پلانے پر ہم کو سواب ملے گا ایسے بھوکے کو کھانا کھلانے پر ہمیں ثواب ملے گا تو یہاں پر فیصلہ نفس کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا کہ کوئی آدمی کا ہے کہ میرا پڑوسی وہ بھوکا ہے یا کھا رہا ہے ہے مجھے کیا مطلب ہے؟ میں اپنے گھر میں اپنا کھا رہا ہوں میں کما ہوں میں خوش ہوں میرے بیوی بچے خوش ہے مجھے دوسروں سے کیا مطلب ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ صحیح بول ہے یہ سدیس کے مطابق عمل کر رہا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کہ وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائیں اور جانتا ہو کہ پڑوسی بھوکا اپنی کروٹیں بدل رہا ہے رات کے وقت میں کھانے کو اس کے پاس نہیں ہے اور اس کو معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو نہ کھیلا ہے تو آپ سمجھیں اس کو کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ آدمی سے بول لو کہتے ہیں میرا کیا مطلب ہے آپ نے کوئی مطلب نہیں اس سے شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ تیرا مطلب ہے کہ نہیں اللہ نے تو کو اس سے جوڑا ہے کہ نہیں تجھ پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے کہ نہیں ہاں اگر شریعت کے اعتبار سے تجھ پر ذمے داری نہیں ہے یا شریعت کے اعتبار سے وہ چیز تجھ سے جڑی نہیں تو اب تو کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں مسل کوئی آدمی راستے سے چل رہا ہے آپ ہر آدمی آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا آپ کہاں سے آئے کہاں جا رہے تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ آپ کو کوئی مطلب اس سے آپ سیکورٹی گارڈ ہیں جو ہر آنے جانے والے کا نام پوچھ رہے نہیں ایک آدمی کسی بلڈنگ میں رہتا ہے اور پچاس گھر اس کے اندر ہے فلیٹ اس کے اندر ہے اور وہ آدمی بس دروازے پر کھڑا رہتا ہے ہر آنے والے سے اس کا نام پوچھتا پوچھتا کس کے پاس جا رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے یہ نہیں یہ آپ کے گربان یا واچ کی ڈیوٹی ہے واچ مین کا کام آپ کیوں کر رہے ہیں میں ایسی کر رہا ہوں آپ کو کوئی مطلب ہے نہیں یہ آدمی اپنا وقت ضائع کرتا ہے یہ ایسی چیز کر رہا ہے جو اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے جو اس کے لیے مطلوب نہیں ہے اس کا مقصد نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے نہ اس کے لیے مناسب ہے اس کی بجائے وہ کسی اور کام میں لگ سکتا تھا جو واقعی اس کا مقصد ہے. تو ایسا کام جو شر, شریعت کی روشنی میں اس کی ذمہ داری اس کا مطلوب اس کا مقصود نہ ہو یا مقصود سے جوڑنے والا نہ ہو جوڑنے والا نہ ہو تو ایسا انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور اس حدیث میں اسی اسی سے منع کیا گیا ہے یا کہا گیا ہے کہ اس کو چھوڑنا انسان کے اسلام کا کمال تو کہتے ہیں کہ شریعت اور اسلام کے حکم کے مطابق یہ طے کیا جائے گا کہ آدمی کیا چھوڑے رہی ہے نہ یہ کہ آدمی اپنی خواہش کی بنیاد پر تھا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں اور میں چھوڑ دیا اس کو نہیں کرتا میں اس کو تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں لغ سے اعراز کو اہل ایمان کی خوبیوں میں سے بیان کیا ہے ایسے لوگ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فلاح کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صورت المؤمنون آپ پڑھتے چلے جائیے شروع سے اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے ایمان والے اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی جن لوگوں کے لیے ذکر کی ہے ان کے اوثا ایک ایک کر کے بیان کیے عبادت کے اعتبار سے لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے اخلاقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے ایک صفت ان کی بیان کی تو فرمایا هم عن معرضون،, المؤمنون آیت هم عن معرضون یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح فی مقاصد القرآن میں قیل اقوال ہیں اس میں شرک سے لے کر بہت ساری محرمات سب آتا ہے اس میں لغویات میں ہر وہ چیز آتی ہے جو بےہدا چیزیں ہیں فالتو چیزیں ہیں ایسی چیزیں جن کا چھوڑنا چاہیے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہر لغو چیز ہے لغ است مراد ہر وہ چیز ہے جو حرام ہو یا مکرو ہو نا ہو یا ایسی مباح حلال چیز ہو جائز چیز ہو لیکن انسان کے لیے اس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہ ہو کوئی ضرورت اس کی حاجت نہیں جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کوئی آدمی ہر راستہ چلنے والے سے اس کا نام پوچھے تو یہ کیا ہے مطلب یہ حرام ہے نہیں حرام نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کیا فائدہ اس کا ہے کچھ بھی فائدہ نہیں کچھ بھی فائدہ نہیں تو یہ جو چیز ہے یہ فضولیات میں سے تو ایسی تمام چیزوں سے وہ کیا کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں اہل ایمان علامہ آ, آ, آ, آ, عبد الرحمان ناصر, ناصر عبد, عبد الرحمان سعادی کہتے ہیں کہ ودی نہ کہتے ہیں وہ الکلام الدی رفیع کہتے ہیں اس سے مراد وہ کلام ہے جس میں کوئی خیر اور فائدہ نہ ہو اہل مان ل سے بچتے ہیں اسے مراد کیا ہے؟ کہ جس میں کوئی خیر اور فائدہ نہ ہو کہتے بہت عمدہ عبارت ہے کہتے ہیں کہ اعراض کرتے ہیں رغ بتنائان ہو اس سے اپنے کو دور کرتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو موڑتے ہوئے اور تنظی حفم اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اپنے نفس کو کی تنظیم کے لیے اور طرف ونان ہو اور اپنے کو اس گری ہوئی بے فائدہ چیز سے اوپر اٹھاتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ اپنا, اپنے آپ کو زمین سے نہ گرا کے نہ جوڑے لذات میں اور فضولیات میں اپنے آپ کو نہ رکھے بلکہ اپنے آپ کو اونچا اٹھائے رفایت جو ہے یہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اس کی کوشش کرنا چاہیے پہاڑ سے لڑک کے آنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے لیکن انسان کو اونچائی پر جانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے لہذا ایک انسان اپنے آپ کو ایسی تمام لذات سے بچائے جن لذات سے اس کا مقصود جڑا ہوا نہ ہو بعض لوگ آپ دیکھیں گے چوراہے پر یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی مقصود نہیں ہے رات میں بس آیا گھر پہ بہت سارے ہمارے ملکوں میں دیکھنے آتا ہے آ, گھر پہ آیا کھانا وانا کھایا باہر جا کے عشا کے بان سے لے کے رات کو دو بجے تک بس یوں ہی بیٹھا ہوا ہے کوئی خاص مقصد اس میں نہیں بس کوئی آیا بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں ہوئی وہ آدمی شکایت کر رہا ہے کوئی ہم کو وقت نہیں ملتا ہے لیکن اتنا وقت آپ کے پاس ہے پان کھا کے بنیاں اور لنگی پہن کر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا ہے کیا ہے روزانہ وہی ٹاپک مہنگائی بڑھ رہی ہے پلانی چیزیں ایک دن بول کے بس ہونا روز وہی روز وہی اور اس کا کوئی اقدام اس میں نہیں ہے یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے نہ چینج لائے گا نہ کوئی بات فرق لا, لا سکتا ہے بس یوں ہی ٹائم پاس کے لیے بیٹھتا ہے کیا ہے اس طرح سے کئی اور درسیوں چیزیں ہیں سینکڑوں چیزیں ہیں جس میں آدمی مشغول ہوتا ہے اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے وقت کی بربادی ہے اس کے سوار کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی بات زبان سے وہ لوگ نہیں نکالتے ہیں یعنی لغو سے مراد کیا ہے ہر وہ بات جس میں کوئی خیر نہ ہو اور اس سے ایراض کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس گراوٹ سے اونچا اٹھانے کے لیے وہ اس چیز سے دور ہوتے ہیں اس کی اہمیت دین میں کتنی ہے اپنے اسلام کو اچھا بنانا اور برائیوں سے اور غیر ضروری چیزوں سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث بڑی سخت ہے اس کو بھی سن لیں تاکہ ہم لوگ اس بارے میں تھوڑے الرٹ ہو جائیں بعض اوقات ساتھ اتنا کمپلسری تھوڑی نہ ہے اور اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے نہیں بھی چھوڑے تو جہنم میں تھوڑی جائیں گے غیر ضروری چیزیں منع تک لے جاتی ہیں اور منع چیزوں کا ارتکاب جہنم تک لے جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جاہلیت میں جو کام ہم نے کیے ہیں کیا ان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی جاہلیت سے مراد وہ زمانہ جو کفر کا زمانہ تھا جس میں توحید اور رسالت کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچی تھی تو جو جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے کفر کے زمانے میں ہم نے جو برائیاں کی ہیں جو گناہ ہم نے کیے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہم ارا کرے گا کیا ان پر بھی ہم کو سزا مل سکتی ہے قَالَ أَمَّا من آ سنا من کم فل اسلامی فلاد بیاہ آپ نے جواب دیا کہ جہاں تک کہ وہ آدمی تم میں سے ہے جس نے اپنے اسلام کو اچھا بنایا من آح صنا من کم اسلام جس نے اسلام میں آنے کے بعد اپنے اسلام کو بہتر بنایا فلاق بیاہا اس کی پکڑ تو نہیں ہوگی من عملی فل جاہلیت ہی وسلام لیکن وہ آدمی جو اسلام میں آنے کے بعد بھی اس نے برائیاں کی اپنے اسلام کو بگاڑا اصل اسلام اسلام میں آنے کے بعد برائیاں کی تو اسلام اور جاہلیت دونوں کے دوران یعنی جو عمل ہوئے ہیں جاہلیت میں جو گنا ہوئے اور اسلام میں جو گنا ہوئے دونوں پر اللہ کا مواخذہ ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنی اسلام کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی پچھلی زندگی میں توبہ سے پہلے یا اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ ان پر بھی اللہ اس کا مواخذہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جاہلیت کے جو گناہ کیونکہ اسلام قبول کرتے ہی وہ گویا کہ توبہ ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اے نبی ان سے کہیے کہ اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں سے درگزر کرے گا ان کی مغفرت کر دے گا تو اسلام قبول کرتے ہی انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن علماء نے یہاں اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ اس کا معاملہ معلق رہتا ہے اگر اس نے اسلام میں آنے کے بعد بہتر زندگی گزاری اسلام کو بہتر بنایا تو پہلی زندگی کا مواخذہ نہیں ہوگا لیکن اسلام میں آنے کے بعد بھی بگڑا رہا تو پھر ممکن ہے کہ اللہ پچھلی زندگی پر بھی اس کا موخذہ کرے یہ حدیث بڑی سخت ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے امام البخار نے اس کتاب المرتدین الدین وقت میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 6921 اور امام مسلم نے کتاب الامان حدیث نمبر 120 پر اس کو روایت کیا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اسلام کو بہتر بنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر وہ یوں ہی یعنی زندگی گزار رہا ہے جیسے جانور گزارتے ہیں جیسے کفر کو شرک میں پڑے ہوئے لوگ گزارتے ہیں تو پھر عملی سطح پر اس میں ان میں کیا فرق رہا اس کی زندگی ان سے الگ ہونی چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کے ساتھ اسلام اور ایمان کی نفی کی وہ مسلم نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کہا معلومہ کے ہر برائی انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے اسلام کو بگاڑتی ہے تو جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ اس کے ایمان کو ذر پہنچاتے ہیں غلط فہمی یہ بہت سارے لوگوں کی اس وقت بھائی اپنی توحید تو ایک دم پکی ہے کیوں میں نے توحید پر بہت ہی عمدہ کورس کیا ہے اور اس کی ساری دلی نے میں نے یاد کی ہیں اور اگزام میں میرا پہلا نمبر آیا تھا اچھی بات ہے وہ یہاں ہے اللہ کہاں کیا ہے آپ امتحان کے اعتبار سے دنیا میں تو پاس ہو گئے آپ کو اچھے مارکس ملے آپ کو بڑا انعام ملا آپ کو مارکس یہاں ملے اللہ کے ہاں آپ کی نیکیوں کا حال کیا ہے آپ کو یہاں انعام مل رہا ہے اللہ کے, ہاں انام کے لائق ہیں یا سزا کی تو صرف علم کی بنیاد پر انسان اللہ کے مقام نہیں پا سکتا ہے اللہ کے یہاں مقام عمل کی بنیاد پر ملتا ہے ممبپ بھی عمل ہو لمبس بھی نصب ہو جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اس کا اچھے خاندان والا ہونا اسے آگے نہیں کر سکتا ہے پھر وہ نبی کے خاندان کا بھی ہو تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا نو علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ان ہو عمل غیر صالح ہے اس کا عمل اچھا نہیں تھا وہ آپ کے این وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہونے لائق نہیں ہے تو یہاں پر یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی اپنے اسلام کو بہتر نہیں بناتا ہے اسلام کو بگاڑتا ہے برے اعمال کرتا ہے اسلام لانے کے بعد بھی تو ان برے اعمال کی وجہ سے اس کا اسلام بگڑے گا اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کا بھی مواخذہ کرے اللہ معاف کر دے تو اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی رحمت ہے لیکن اللہ اگر چاہے تو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے یہ نص ہے اس حدیث اس باب میں فضولیات علم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اب جس ہم دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا ہے کہ من حسن اسلام ترک ہو مالا یعنی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ مطلب نہ ہو مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کی تحقیق کریں جن کی علماء بھی عموماً نہیں کرتے ہیں اتنی باریکی میں جاتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں مقدمے میں کہتے کما یب قرون ل جی بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کیا کہاب کے نام کیا تھے ان کے ناموں کی تحقیق میں پڑھنا ضروری ان کے نام معلوم کرنا ان کے ناموں کی تحقیق میں لگ جائے یا ان کا جو کتا تھا وہ کس رنگ کا تھا کالا تھا سفید تھا کون سا براؤن کلر کا تھا کون سا کلر کا تھا وہ یا اسی طرح سے یعنی آ, کتنی مدت وہ رہے کتنا دور رہے یا گنتی کتنی ہے وہ آسا موسا مین اشجرین کا نت یا موسا علیہ السلام کا جو آسہ تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا موسا اے موسا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو پھر تحقیق میں لگ جائے کہ وہ ساگوان کا تھا یا کون سی لکڑی کا تھا فلانی لکڑی کا تھا تو اس کی تفصیل میں چلا جائے وہ کس پیڑ کی لکڑی کا تھا پھرمایم <الْإِبْرَحِيم> ان پرندوں کے نام معلوم کرنے کی جستجو کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندہ کیا تھا کہا کہ تم آپ یعنی پرندے لیجیے ان کو زبا کر کے ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھیے اور آواز دیجیے وہ آج جائیں گے ان پرندوں کے نام کیا تھے کن ناموں سے پکار کے بلایا تھا اس کی تفصیل میں جانا و من البقرہ یا پھر وہ آدمی کون تھا جس کا ذکر سورت البقرہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں میں اختلاف ہوا اور ایک آدمی قتل کیا گیا تو کہا کہ یعنی مستح علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو اور پھر اس کا گوشت اس میت کو مارو بتا دے کہ کس نے قتل کیا ہے تو وہ کون تھا کس قبیلے کا تھا اس کا نام کیا تھا اس کی عمر کیا تھی یا پھر کیا کیسے مارا گیا تھا اس کو اس تفصیل میں جانا کہتے ہیں کہ ہوا وہ نوع شجره التي كلم الله منها موسى اور اللہ تعالی نے جس پیڑ سے موسی علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ پیڑ کون سا تھا اس کی تفصیل میں جاننا کہتے ہیں الا غیر ذلکا مما ابهمه الله تعالی في القران اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے قران کریم میں مبہم رکھا ہے ڈیٹیل اس کی بیان نہیں کی بس اجمالی طور پر اس کو بیان کر دیا کہ گاؤں میں ایسا تھا یا فلاں تھا یا فلاں تھا اس کی تفصیل میں بے وجہ جانا ٹھیک ہے قرآن و سنت کے علاوہ یعنی سنت میں اگر اس کا ذکر آتا ہو یا سلف سے ذکر آتا ہو تب تو ٹھیک ہے لیکن ایک انسان خواہ مخواہ اس کی تفصیل میں جائے دیکھنے کی کوشش کرے کہ واقعی کیا ہے کہتے کہتے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ارب العالمین نے یعنی انسان کو جن چیزوں کا مکلف کیا ہے ان لوگوں کے لیے ان کے دین میں یا ان کی دنیا میں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ان کی تحقیق میں پڑھنا اس کی ضرورت نہیں ہے ایسے کتنے سوالات ہیں انسان یعنی کو بھی معلوم نہیں رہتے ہیں اور آدمی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے ایسا سوال پوچھا جو عالم صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے عالم صاحب کے پاس اپنی آخرت بنانے کے لیے لوگوں کو تاخیر صحیح کرنے ان کی عبادت صحیح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے وہ ان باریکیوں میں کیوں جائیں جن کو اللہ نے بھی نہیں بتایا رسول نے بھی نہیں بتایا اس کی ضرورتی نہیں ہے. اگر واقعی ضروری ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خاموش نہیں رہتے ٹھیک ہے معلوم ہوگا کسی کو اچھی بات ہے نہیں معلوم ہوا تو کیا اس سے اس کی جنت جہنم جڑی ہوئی ہے کیا اس کا عقیدہ اس سے کمزور ہو جائے گا نہ معلوم ہونے سے کیا اس کی عبادت پر اس کے اخلاق پر کوئی فرق پڑے گا نہیں تو جن چیزوں کی واقعی انسان کو ضرورت نہیں ہے اکثر جہاں لوگ ایسی چیزوں میں زیادہ وقت لگاتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس میں یونیکنس انسان کو ملتا ہے جو کوئی نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں جو کوئی نہیں کرا اب کوئی آدمی شروع کر دے صحیح بخاری میں کتنے نقطے ہیں عین کتنے ہیں غین کتنے ہیں ڈھونڈنا شروع کر دے گننا شروع کر دے. کیا ضرورت ہے اس کی اس کی بجائے تو حدیثیں یاد کر اس کی بجائے تو اس کو سمجھ کے پڑھ علما کے دروس سن یہ زیادہ مناسب تھا بجائے اس کے کہ تو اس کے حروف گننے میں لگ گیا کتنا وقت جائے گا اور کیا کیوں کیا ضرورت ہے اس کی تو ایسی جو کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں یا یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی یعنی اتنا چھوٹا جو ہے اس پر قرآن لکھ ہے اتنا باریک کہ اس کو بالکل اس سے لینس سے دیکھنا پڑے گا کیا مطلب اس کا حاصل کیا ہے اس کا حاصل کیا ہے کیا ملے گا اس میں بس ایک عجوبہ بن جائے گا کہ تو نے ایک ایسا کام کیا جو کسی نے نہیں کیا لیکن کیوں کر رہا ہے اس میں فائدہ کیا ہے یعنی آج قرآن لے جانا مشکل ہو گیا ہے یہ تو چھوڑا کے لے جانا چاہتا کہیں یا وہ بہت بڑا بوجھ ہے جو تجھ کو اٹھانے میں اس لیے چھوٹا بنایا تو انہیں ہو جائے گی کیا ہے یہ اس جس کو کھلی یعنی سیدھی آنکھ سے پڑ بھی نہیں سکتا آدمی بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزوں میں ایک دو دن نہیں کئی سال لگا دیتے ہیں کیا فائدہ ہے اتنے سارے کام انسان کر سکتا تھا لیکن آدمی ایسی چیزوں میں وقت لگاتا ہے جو بعض اوقات دینی دکھائی دیتی بعض اوقات دینی دکھائی دیتی ہیں لیکن واقعی دینی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بعض اوقات دینی اعتبار سے کوئی فائدہ اس تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی اس سے انسان کو بچنا چاہیے زندگی بہت قیمتی ہے موت بہت قریب ہے انسان کا انجام اس کو معلوم نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا کہ جہان میں جائے گا ایسا انسان بے فکر ہو کے ایسی چیزوں میں لگا رہے جن سے کوئی مطلب اس کو نہیں ہے بعض لوگ سکے جمع کرتے ہیں پرانے پرانے سکے بس شوق بھی اس کی اور ٹھیک ہے کوئی آدمی کہیں مل جائے جمع کر لیا اس میں حرام بھی نہیں ہے گرا نہیں ہو لیکن اس کے لیے دور درہ سفر کر کے جا کے لے کر آتے ہیں ان کی فکر یہی ہوتی ہے کچھ لوگ ٹکٹ جمع کرتے ہیں کرتے اور معاملی طور پر جمع کر لیا آدمی تو آرام بھی نہیں ہے لیکن ایک آدمی اس کے لیے یعنی رات دن یہاں وہاں ڈھونڈے کئی سینکڑوں ہزاروں روپے خرچہ کر کے پرانے پرانے ٹکٹ جمع کرنے کی کوشش کرے ٹھیک کہ جمع تو نہیں کیا دن کا کیا فائدہ ہے اس میں ٹھیک ہے دنیا کا کیا فائدہ ہے اس میں چلو وہ مہنگا بکتا ہے یا کچھ اس کی وجہ ہے گورنمنٹ اس سے خریدے گی کچھ دنیا کا فائدہ ہو, پیسہ لے کے تو نے اپنے بیوی بچوں کو کھلا کچھ تو ہونا چاہیے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ کتنے کام ایسے ہیں جو لوگ کرتے ہیں جن میں کوئی مطلب نہیں جن میں کوئی مطلب نہیں آپ نوجوانوں کو دیکھیے رات دن دن میں کم سے کم یعنی جتنے گھنٹے اس سے زیادہ وہ کنگھی کرے گا آئینے کے سامنے نہ کی دکان میں کبھی کبھی اپنے گھر میں کبھی بس یوں ہی موبائل میں دیکھ کر کہ اتنی مرتبہ کنگی یہ فضول ہے ضرورت نہیں ہے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ایک دن کنگھی کرے تو ایک دن نہ بھی کرے کے واقعی ضرورت پیش آئے ورنہ ضرورت نہیں تو کیا ضرورت سے لیکن دیکھیں گے کہ آپ خواتین بھی اپنے آپ کو اتنا یعنی زینت اختیار کرنا ظاہری اعتبار سے اتنی کوشش کرنا باطنی اعتبار سے اندھیرا ہی اندھیرا کیا فائدہ یہ جسم چھوڑنا ہے اور موت سے پہلے بھی یہ جسم انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے چہرے پر جھڑیاں آ جاتی ہیں داد گر جاتے ہیں کان خراب ہو جاتے ہیں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں جلد خراب ہو جاتی ہے انسان کی ہڈیاں خراب ہو جاتی ہیں اس کی زبان اور ساری چیزیں جسم کی کڈنی سے لے کے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے سب کمزور ہوتا ہے آدمی سانس بھی نہیں لے پاتا ہے یہ جوانی ختم ہونے والی ہے بوڑھاپا آنے والا ہے اب اس کے لیے اتنا وقت ضائع کرنا اتنا بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں نہ جانے کنگھی چوٹی کر کے عورت اپنا منہ دھو ہاتھ منہ دھو کے شوہر کے لیے خوبصورت بنے. اچھی بات ہے. شوہر کے لیے بھی تو نہیں بن رہی ہے نا اللہ رحم کرے اللہ ہدایت دے یہ شوہر کے لیے نہیں بن رہی شوہر گھر پہ آتا ہے تو زینت میں نہیں ہوتی ہے لیکن جب ٹک ٹاک بناتی ہے تو اس پہ حرام ٹک ٹاک کے اوپر بالکل اپنے آپ کو جو ہے چہرہ وغیرہ سب بنا کے اچھے کپڑے پہن کے اور اپنے آپ کو مزئین کر کے اس پہ ویڈیو بنا کے ساری دنیا میں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی ہے کیا کر رہی ہے اللہ کی بندی بچ حصے تیری زینت سارے گاؤں کے لیے ہے ساری دنیا کے لیے ہے کہ وہ تماشا دیکھے تجھ کو اپنی لذتوں کی تسکین کے لیے تجھ کو استعمال کریں تیری تصویر اور تیرا ویڈیو استعمال کریں. ایک عورت یعنی یہ سب چیزیں مسلمان خواتین اگر کریں اس سے بڑکی امت کے لیے مسلمانوں کے لیے ذلت کیا ہو سکتی ہے اوقات ضائع کرنا بننے سورنے میں اتنا وقت لگا دینا کہ پھر وضو بھی نہیں کر سکتی ہے. اتنا میک اپ لگا دیا ہے کہ اب وہ دھونے کے لیے مطلب وضو نہیں کر سکتی ہے. اتنا میک اپ ہے نماز چلی گئی بعض بچیاں جو ہے نکاح وغیرہ میں اتنا میک اپ کر لیتی ہیں کہ اب سوچتی اب مو دھو لوں گی تو نماز کیسے پڑھو نماز نہیں پڑھ سکتی میں کیونکہ وضو کروں گی تو سب چلا جائے گا ساری محنت بےکار دو تین گھنٹے لگے کتنے لیئر پہ پہ بیس بنا لے جانے کا یہ مردوں کے بھی عوب ہیں یہ عورتوں کے بھی عوب ہیں ایسی ایک چیز گناتے بیٹھے اس لیے علماء نے کہا کہ کرنے کے کاموں کا دائرہ چھوٹا ہے لیکن نہ کرنے کے کام اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی گنتی بہت زیادہ ہے اس کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے لہذا ان چیزوں کو چھوڑنے سے آدمی کو راحت مل جاتی ہے بس آدمی دیکھے مجھ کو کیا کرنا چاہیے یہ دائرہ اس کا ہے تو علمی اعتبار سے مثال کے طور پہ چیزیں بیان کی ہیں يحیع بھی يحیع کہتے ہیں کن آئندہ مالک فاجا رجکال ابا عبداللہ اور استوا کہتے کہ ہم امام مالک رحم اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا کہا اے ابو عبداللہ ان کی کونیت امام مالک کی کہا ارحمان وارشتوا رحمان عرش پر مستوی ہوا کئی فسوا کیسے مستوی ہوا اللہ تعالی عرش پر کیسے مستوی ہوا کہتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا لیا یہاں تک کہ ان کی پیشانی پر پسینہ پسینہ ہو گیا ثم قال ال استفاع مجھول ولقیف غیر واجب عنه وما وماخ اللہ اما مالک نے کہا کہ استوا جو ہے یہ غیر مجھول ہے ایسی چیز نہیں جس کا لغت میں ذکری نہ ہو اور جس کا یعنی استفا کے بارے میں قرآن و سنت میں آیا ہی نہ ہو کہتے کہ الاستوا غیر مجھول ول غیر معقول لیکن اللہ کیف کیسے عرش پر مستوی ہوا یہ ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی ہے یہ معقول نہیں ہے یعنی عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے ول ایمان واجب لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے لازم ہے کیوں کیونکہ قرآن سنت میں وہ آیا ہے وہ اللہ کی صفات میں سے اس کے بارے اور اس کے بارے میں کھود کوریت کرنا یہ بدعت ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اللہ سے پوچھا نہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ کیا ہے ایک ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی وہ سلوان <عَن> اور میں تو بس یہی سمجھتا ہوں کہ تم بدعتی ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ تم بدعتی ہو اسی لیے تم ایسا کام کر رہے ہو پن مرابی خرج اور اس کو کہا نکل جاؤ مسجد سے نہیں آنا ہماری مسجد میں نہیں بیٹھنا ہماری مجلس میں سلف ڈانٹ کے طور پر بعض اہل بدائت کو اپنی مسجد سے نکال دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو تمبی ہو کہ بدائتی ایسا ہوتا ہے بداعتی کو لائق نہیں ہے ہاں کوئی توبہ کر لیتے تو اور بات ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے آئے تو اور بات ہے لیکن یہ سمجھنا ہی غلط چیز سے آ رہا ہے ایسی چیز نہیں جو مطلوب ہو کیوں اس لیے کہ اللہ نے بتایا نہیں اپنی عقل سے کچھ بھی بول نہیں سکتے اس میں اللہ کی کہ اسما و صفات کا باب توقیفی ہے یعنی اللہ کے عسما و صفات کے بارے میں جتنا بیان کر دیا گیا اسی پر رک جانا چاہیے اس سے آگے کھود کرید نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے کہ علم کلام کی بحث میں اللہ کے بارے میں اتنی باتیں کہ جن کی جن کا علم ہمارے پاس نہیں اور جن کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جتنا بیان کیا اپنا کافی تھا لیکن اللہ کے لیے وہ باتیں کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہے اللہ کی صفات کی تعویل کرنا اللہ کے بارے میں عقلی بحثیں نکالنا اور ان کا جواب دینے کی کوشش کرنا یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے. تو الاعتقاد میں امام البحقی نے اس کو روایت کیا ہے جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو پندرہ اور اسی طرح سے امام ابن تعمی رحمۃ اللہ علیہ نبی فتح میں ان کے موجود ہے جلد پانچ صفحہ نمبر ایک سو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رجل من اهل البادیه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مت الساعه قائمه ایک دیہات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول قیامت کب کب قائم ہونے والی قیامت کب قائم ہوگی اپ نے فرمایا وای لك وما اعددت لها اپ نے کہا تیرا برا ہو اس کی تیاری کیا کی ہے؟ امام بخاری نے الادب میں اس کے بعد بھی حدیث ہے لیکن میں نے یہاں تک روک دیا اس کو امام بخاری نے کتاب العدب میں 6167 اور امام مسلم نے البر وسیلہ میں دو پر اس کو بیان کیا ہے علماء نے اس حدیث کے ضمن میں ایک بات کہی ہے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی حکیمانہ طریقے سے یہ بات بتائی اس شخص کو کہ تم جو سوال پوچھ رہے ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ تم اس کی تیاری کیا کر رہے ہو قیامت آج آئے کل آئے پرسوں آئے ایک سال بعد آئے قیامت جب بھی آئے گی آنی ہے اللہ کے پاس اس کا علم ہے اور اللہ نے وہ کسی کو دیا نہیں ہے انت تم دقرا اللہ نے کہا کہ آپ کو اس کے ذکر سے کیا مطلب ہے یعنی آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو یہاں کہا کہ آدمی کو یہ نہیں اس کی ضرورت نہیں کہ وہ معلوم کرے قیامت کب آئے گی اس کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آئے گی کیا اس کے کی لیے تیار ہے اگر وہ تیار ہیں تو چاہے آج آ جا جائے یا کل آ جائے وہ کامیاب ہوگا کیونکہ قیامت کا وقت معلوم کرنے کا کیا فائدہ قیامت کی تیاری کا فائدہ ہے قیامت کا وقت معلوم ہو اس کا کیا فائدہ ہے فائدہ اس کا ہے کہ انسان اس کی تیاری کرے اس لیے اجمالی وقت تو بتایا گیا ہے تفصیلی وقت کسی کو نہیں معلوم کروائے گی کسی کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی ان پانچ چیزوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اسی لیے جبریل نے حدیث جبریل میں پوچھا کہ فعق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما مل من جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیکن جبریل نے کیا کہا فعق بنیاں اماراتا مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجئے پھر آپ نے نشانیاں بتائیں. تو قیامت کا تفصیلی علم اور حتمی وقت کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے تو آپ نے اس شخص سے اس طرح سے کہا حدیث میں جو آیا ہے کہ وہ لایانی کو آدمی چھوڑ دے یہ قول و عمل دونوں میں ہوتا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کا نائیو امین جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے خیر کی بات کہے ورنہ چھپ ہو جائے معلوم ہوا کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو بات بولنے جا رہا ہے وہ خیر ہے یا نہیں اگر خیر نہیں ہے تو چھوڑ دینا چاہیے چاہے وہ شرنا ہو ایک ہے کہ جھوٹ بولے گالی دے گی بت کرے یہ تو یعنی واضح گناہ ہے اور اللہ کا ذکر کرے لوگوں کو نصیحت کرے یا لوگوں کی خیر خواہی کرے یہ خیر ہے لیکن درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جن کا خیر ہو نہ واضح نہ ہو تو ایسی چیزیں بھی چھوڑ دینا چاہیے تو کہا کہ وہ دیکھے کہ وہ خیر ہے کہ نہیں بولے تو خیر کی بات کہ ورنہ چپ رہے اس حدیث کو امام بخاری نے الادب میں روایت کیا ہے سی بخاری میں حدیث نمبر چھ اٹھارہ اور امام مسلم نے کتاب المان میں حدیث نمبر سینتالیس پر اس کو روایت کیا ہے یہ قول کے بارے میں ہوا کہ آدمی چھوڑے کس چیز کو چھوڑے ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن میں خیر نہ ہو کلام کے اعتبار سے نمبر دو کے اعتبار سے آدمی اسی چیز کی حرص کرے جس میں نفع ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما ایسی چیز کی حرص کر ایسی چیز کی چاہت کر جس میں تیرا فائدہ ہو فائدہ یا تو دینی یا تو دنیا شریعت کے دائرے میں سود نہیں چوری نہیں دینی دائرے میں تیرا فائدہ ہو یا تو دنیا کا ہو یا پھر دین کا ہو تو کہا کہ احرس ما ينفعو. ایسی چیز کی حرص کر جس میں تیرا فائدہ ہے تو اب یہ ساری چیزیں آگئی جس میں انسان کوشش کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں فائدہ اگر نہیں ہے تو کیا کر چھوڑ دیں نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیا میں فائدہ ہے امام مسلم نے کتاب القدر میں حدیث نمبر دو چونسٹھ پر اس کو روایت کیا ہے شیخ کہ حدیث حدیث جس حدیث پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی حدیث جمع کر لیتا ہے تو, الافعال الافعال تو, تو ان لوگوں میں سے ہو جائے یعنی یہ چیز ایسی ہو جائے گی کہ انسان کے اقوال اور اس کے افعال دونوں منضبط ہو جائیں گے دونوں اس میں جمع ہو جائیں گے اور دونوں ڈسپلن بن جائیں گے کہ ایک آدمی بولتے وقت سوچ کے بولے کہ اس میں خیر ہے کہ نہیں اور آدمی ایسا ہی کام کرے جس میں منفعات ہے جب یہ انسان کا مزاج ہو جائے قول و عمل کے اعتبار سے اس کی پوری زندگی منظم منظم اور منضبط ہو جائے گی فتح دل جلال والاکرام میں شیخمی نے بات کی ہے امام منوی رحمۃ اللہ فرمات و فیما کہتے کہ جو آدمی اپنے کلام کو بھی اپنے عمل میں شمار کرے ایسے آدمی کا کلام بے معنی چیزوں میں گھٹ جاتا ہے آدمی اپنے کلام کو بھی عمل سمجھنے لگے اپنے کلام کو بھی عمل سمجھے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ بھی عمل میں شمار ہوگا لکھا جا رہا ہے اس کا حساب دینا ہے اپنے اعمال کا تو اقوال کا بھی دینا ہے تو اس کی باتیں گھٹ جائیں گی ایسی چیزوں میں جن کا کوئی فائدہ کوئی مطلب نہیں ہے اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ من علامت اعراض اللہ تعالی تعال ایک بندے سے اعراض کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دے جو بے فائدہ ہو اللہ تعالیٰ کہ اسی بندے کو اوائڈ کرے اعراض اس سے کرے پسند نہیں کرتا اللہ اس بندے کو اعراض اس سے کرے تو یہ اس بات یہ کس چیز کی علامت اس بات کی علامت ہے کہ یعنی اس یہ،, یہ علامت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی چیزوں میں مشغول کر دے جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے اعراض کرتا ہے جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعت الوقت اشد من الموت وقت ضائع کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے موت سے زیادہ شدید ہے لئن اضاعت الوقت تاقتعوک عن اللہ والدار الاخرہ والموت يقتعوک عن الدنیا و اہلیہا کہتے ہیں کہ وقت ضائع کرنا تجھے اللہ سے کاٹ دیتا ہے آخرت کے گھر سے کاٹ دیتا ہے منقطع کر دیتا ہے اللہ سے تیرا تعلق توڑ دیتا ہے آخرت سے تجھ کو دور کر دیتا ہے محروم کر دیتا ہے اور موت تو بس تجھ کو دنیا اور دنیا والوں سے دور کرتی ہے موت سے جہاں نمن نہیں جائے گا لیکن اگر تو اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے اور اللہ کے حکام کو ضائع کرتا ہے مقصود کو فوت کر دیتا ہے تو پھر اللہ سے بھی کٹے گا اور جنت سے بھی کٹے گا تو وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ بھیاانک ہے الفوائد میں سفر نمبر اکتیس پر انہوں بات کہی ہے اسی طرح سے اللہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قالآباد الفق ماں بعض حکمت والے اہل علم یہ بات کہی ہے کہ یعنی وزڈ والے لوگوں نے بات کہی ہے منشت من علا ما اللہ ہی فا تحمی کہتے ہیں کہ جو آدمی بے فائدہ چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا بیزی کرے گا وہ ضروری کاموں سے محروم ہو جائے گا جو کرنے کے کام یا نہیں کرنے کے کاموں میں لگے گا وہ کرنے کے کاموں کے لیے وقت نہیں پائے گا بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے اس کے لیے وقت نہیں اس کے لیے وقت نہیں بھائی فقیر سے اللہ کے بادشاہ کو 24 گھنٹے اللہ دیتا ہے کوئی نا انصافی نہیں سب کے لیے برابر وقت ہے لیکن کون ہے تیرے پاس وقت کیوں نہیں ہے اس لیے کہ تیری پراٹیز الگ ہے تھی غیر ضروری چیزوں میں اپنے وقت کو ڈال دیا تو ضروری چیزوں کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے تو اگر اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا تو پھر تیرے پاس ضروری کاموں کے لیے کبھی وقت نہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کئی چیزیں ایک ساتھ آ جائیں تو ایک انسان عام طور سے جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اس وجہ سے اس کے پاس ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں رہتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے اب فیملی کے لیے وقت نہیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں درست کے لیے وقت نہیں کیوں اس طریقے کہ فضولیات میں اپنے آپ کو اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں العزلہ میں امام الخطابی نے بات کہی ہے ایک حدیث اس تعلق سے آ... آگے ہم ذکر کریں گے زید ابن اسلم کہتے ہیں دکھلا ابھی دو جا تھا وہ مریض مریم ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ گئے وہ بیمار تھے و كان وجهه يتحلل ان کا چہرہ بڑا حشاش و تھا بیمار ہے لیکن چہرے پر رونق فقیل له ما لوجیک يتحلل کہا کہ اپ کا چہرہ ترنک والا پر رونق کیوں ہے فقال ما من عملي شيء اوثق عندي من اثنتين دو ہی عمل میرے پاس ہیں جن کی بنیاد میں کہہ سکتا ہوں کہ جن کے اوپر مجھ کو اعتماد ہے کہ ان کی وجہ سے شاید ہو رہا ہو. لا لا پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی ایسی چیزوں میں بات نہیں کرتا تھا جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے بے فائدہ بات میں نہیں کرتا دو وہ امل اخرا فقا نہ قلوی لمس نہ اور کہا کہ دوسری بات یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے سلامت ہے میرے دل میں مسلمانوں کے لیے کھوٹ نفرت حسد بغض و دعوت نہیں میرا دل میں سلامتی ہے مسلمانوں کے لیے. میں قلب سلیم والا ہوں مسلمانوں کے لیے نہیں میرے دل میں تو ایک میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا آخر وقت میں, مات کے وقت میں بیمار ہیں اس وقت میں لوگ گئے کہ آپ کا چہرہ اتنا رونق والا کیوں ہے دو باتیں میں کہہ سکتا ہوں شاید ان کی وجہ سے ایسا ہو ایک میں بے فائدہ بات نہیں کرتا تھا جو بھی بات کرتا تھا مناسب بات بالکل واقعی جس کی اجازت شریعت میں ہے دو میرا دل میں نے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاف رکھا شاید اس کی وجہ سے آج وقت ایسے وقت میں رونق ہے الطبقات ال... الطبقات میں ابن سعید نے اس کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے امام آ... نبلا میں اس کو ذکر کیا ہے ایک بہت ہی عمدہ روایت ہم اخیر میں ذکر کریں گے کاب ابن اجرا اس کو غور سے سنے ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بہت ہی درنی کی روایت ہے کعب ابن عجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فرائیتوہو متغیرا تو میں نے آپ کے چہرے کو متغیر بایا آپ کے چہرے پر کچھ قیفیت مجھے لگی کہ آپ کا چہرہ بدلہ ہوا ہے پریشانہ آپ ہیں قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مالی ارا کا کہ میرے ماں باپ آپ کے لیے فدیہ ہو جائیں یا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین دن سے ایک تر جگر رکھنے والے کو جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے میرے پیٹ میں تین دن سے کچھ نہیں گیا کھانے کی کوئی چیز میرے پیٹ میں نہیں گئی تین دن سے کہا کہ میں گیا دوڑا دوڑا گیا میں دوڑا دوڑا گیا ایک یہودی کے پاس اور اس کے کچھ اونٹ ان کو پانی پلانا تھا میں نے انہیں پانی پلایا کل تھا مراتن اس کا بدلہ کیا تھا کہ اونٹ کو پانی پلانے میں ہر ڈول نکالا جائے گا اس کے بدلے ایک کھجور ملے گی میں نے محنت کر کے ڈول نکالے اور کہتے ہیں کہ فسقی تلہو میں نے اس اونٹوں کو پانی پلایا اور ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملتی رہی مجھ کو جمع کیا اس کو. کہتے ہیں کہ فسقی تلہنا پھر میں نے وہ سارے کھجور جمع کی کئی ڈول نکالے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال امین سے لائی فا اخبار تو میں نے بتایا اللہ کے سمجھ گیا اور اونٹوں کو پانی پلا کے میں اس کے بدلے میں کھجورے لے کر آیا ہوں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اے کعب تم اس سے محبت کرتا ہے کل تبھی اب انت نام کہا کہ میرا میرے باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہے فخر ڈھلان کہ اے اے کی طرف جیسے پانی جیسے ڈھلان کی طرف آتا ہے فقر اسی طرح سے اس شخص کی طرف آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان حسیب کا اور اے اے قعب تجھ کو بلا تج پر مصیبتیں آئیں گی تو اس کے لیے تو تیار ہو جانا اے قعب بلائیں تجھ پر آئیں گی تو اپنے آپ کو ان بلاؤں سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جا فقنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس نہیں جا سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ہوا کہاں گیا کاب کئی دنوں سے آیا نہیں قالو مریض مریب نے کہا اللہ کے رسول بیمار ہے تو خرج یمشی دخل آ رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے پاس گئے فکال رہو اب شر یا کعب کا گے کہ اے کعب خبری سن لو خوش ہو جاؤ فقالت مو ہنی اللہ کر جنت جنت یا کعب ان کی والدہ وہاں موجود تھیں کہنے لگی اے کعب جنت مبارک ہو آپ فرما رہے ہیں کہ اے کعب خوش خبری سنو تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ اے کعب تمہاری جنت مبارک ہوبی صلی اللہ علیہ منہ تو آپ نے یہ کون عورت ہے جو اللہ پر قسم کھا کے حکم لگا رہی ہے اللہ کا فیصلہ خود کر رہی ہے کون عورت ہے ہی امی یا رسول اللہ کہ اللہ کیا سولی میری ماں ہے کالا ما کیا, ما ما کہ کیا معلوم تم اپنی اولاد کو جنت کی خوشخبری دے رہی ہو تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کاب نے ایسی بات کہی ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا یا اس نے ایسی چیز کو روک رکھا جس کی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی اور کو دینا چاہیے تھا قالا, ينفعه او کہ جس کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی چیز روک کے رکھی کسی حاجت من کو نہیں دی یا ایسی بات کہی جو اس کو کہنی نہیں چاہیے تھی یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کے بنیاد پر انسان کا معافہ ہو سکتا ہے اس, ان کی والدہ نے کہا کہ جنت مبارک ہو لیکن جنت مبارک ہو اتنا بڑا جملہ ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دینا یا اسی طرح سے جہنم کا فیصلہ کر دینا یہ بہت سخت بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس نے کہا کہ اے امکاب تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے اس نے ایسی بات کہی ہو جو لایانی ہو معلوم ہے کہ لایانی ہونا لایانی چیزوں کا یہ کہنا یا ان کا ارتکاب کرنا یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جو جن کی بنیاد پر انسان کا مواخذہ ہو سکتا ہے لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی کوئی چیز نہ کہے جس میں واقعی کوئی فائدہ نہیں جو اس کے مقصود سے مطلوب سے جڑا ہوا نہیں اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو اس کے مقصود تک اس کو نہ لے جاتا ہو یا اس سے اس کو دور کرتا اگر دور کرتا ہے تو اور بھی برا ہے اور مقصود میں مددگار نہ ہو اس کی زندگی کا جو مقصد ہے اس میں مددگار نہ ہو تو ایسا کام چھوڑ دینا یہی انسان کے اسلام کی خوبی ہے اس حدیث کو امام اقتبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور شیخ الابانی نے میں حدیث نمبر پر اور اسی طرح سے صحیح ترغیب میں تین دو سو اکہتر پر اس کو روایت کیا ہے اور حدیث حسن ہے اس کی بالمقابل ایک اور حد بھی ذکر کی جاتی ہے جو وا شہیدہ والی روایت ہے ایک صحابی کا نوجوان کا جنگ میں وہ قتل ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ شہیدا تو آپ نے اس وقت میں بھی یہی کہا کہ تجھے کیا نہیں کہنی چاہیے تھی وہ حدیث شیخ کہتے ہیں کہ ضعف ہے اگرچہ انہوں نے میں اس کو ذکر کیا ہے لیکن غیفہ میں ذکر کر کے کہا کہ اس کا متن منکر ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے تو انہوں نے کہا کہ متن بھی منکر ہے اور اسی طرح سے میں بھی کئی اس میں کمیاں ہیں اس میں اضاف ہیں تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے لیکن وہ حدیث وا شاہدہ والی جو روایت ہے وہ غیف ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے کاموں کے کرنے کی توفیقہ فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ایسے کاموں سے بچائے جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے یا وہ ایسے کام ہوں جو ہمارے مقصد میں مفید نہ ہو اکو الحرد شیخ محترم کو ان فرمائے انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی چار بیس سے پانچ چالیس تک پروگرام رہے گا آج چونکہ تھوڑا سا وقت ہے اس لیے میں بیٹھا رہا ورنہ ہماری آب مغرب کی اذان ہونے ہی والی ہے اور آئندہ ہفتے شاید آخر میں کچھ بھی کہنے ہی کا موقع نہ ملے اللہ تعالیٰ سے ہماری شیخ محترم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ تعالی ہماری زبانوں کی بات کرے اور جن مقاصد کے لیے یہ کورس شروع کیا گیا اللہ تعالیٰ میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے دین سے جڑیں اور قرآن سنت سے جڑیں سلط تاریم کے عقید و محض سے جڑیں یہی ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر اس کو عام کرنا فروغ دینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اس میں کامیاب ہونے کی توفیق توفیع دلہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ